بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروسي پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک على محمد وعلى علی محمد کماب اورقتا على ابرحیم وعلى اعلیٰ علی برحیم امک حمید المجیب السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جناب آج ہمارا جو ریالٹی سیریل آف لیکچرز تھی حقیقت کیا ہے اس کا تیسرا لیکچر ہے آج پندرہ اور سولہ ذوالحجہ چودہ سو انتیس کی درمیانی رات چودہ دسمبر 2008 آٹھ اور اتوار کا دن ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اسلاف کا نظریہ اسلام اسلاف کا نظریہ اسلام تو اسلاف سے مراد ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان کیونکہ میں نے پہلے دونوں لیکچرز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پہلے تین سو سال کے جو مسلمان ہیں ان کے عقائد کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتنی احادیث ہیں جو اس چیز پر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے دو لیکچرز کے اندر تو اسلاف سے مراد ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان عموما ہم جب یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب کانٹینینٹ میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اسلاب یا بزرگان دین تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک قبر ہوگی جس کے اوپر بڑی جو خوشبو ہوگی اور اس پہ پھوٹ چڑے ہوں گے چادریں چڑی ہوں گی بڑا خوبصورت سا مزار بنا ہوگا وہ بزرگ ہوں گے تو پہلے تین سو سال کے مسلمان جو ہیں وہ ہے اسلام کے اصل اسلاف تو آج سے اگر کوئی پانچ چھ سال پہلے کا مسلمان ہے ایون ہزار سال پہلے کا بھی کوئی مسلمان ہے اور اس کے عقیدے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں سے میچ نہیں کرتے تو وہ شخص گم ہے کیونکہ دونوں میں سے پھر ایک غلط ہوگا یا وہ ہزار سال پہلے والا بزرگ غلط ہوگا یا پہلے تین سو سال کے مسلمان غلط ہوں گے تو ان میں سے ہم نے کس کو غلط ماننا ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان درست اور ان کے بعد جو ان سے اختلاف کرے گا عقائد کے اندر تو وہ غلط ہوگا تو پہلے دو لیکچر جو تھے ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں لیکن آج میں آج کے لیکچر کے سٹارٹ سے پہلے نا تین پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو میں نے ان دو لیکچر کے اندر ڈسکس کیے ہیں سب سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی ربی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی ہدایت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے پہ اس کا لازمی نتیجہ ہے لازمی نتیجہ ہے لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور صحیح حدیث بھی محفوظ ہو ورنہ تو قرآن بریلوی بھی, بھی پڑھ رہا ہے قرآن شیعہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن جو ہے وہ اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے قرآن دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تو اگر سیدنا طرح بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اے اللہ مجھ تک تو تیری تعلیمات صحیح پہنچی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث محفوظ نہ ہو اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا تھا تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرس کو ورنہ آپ پچھلے لیکچرس دیکھ لیں آپ کو ان اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ اب وہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے جو آپ سے ہونا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو ادر وائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے ہدایت بھی شاید اللہ ماشاء اللہ کو لوگ حاصل کریں لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں وہ قرآن سے ہی غلط ریزلٹ نکالتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ پہلی صدی کے اندر دوسری صدی ہجری کے اندر کس طرح پھر گمراہ ہوئے لیکن اکثریت الحمد اس وقت بھی حق پر تھی پوائنٹ نمبر ٹو کہ قرآن کے بعد صحیح احادیث کی کل آٹھ کتابیں ہیں جن میں سے پہلی دو کتابیں جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح احادیث ہے اور باقی چھ کتابیں جو ہیں ان میں مور دین ایٹی پرسینٹ صحیح احادیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں اور وہ کیوں ہیں وہ میں پہلے لیکچرس میں بتا چکا ہوں اس کو میں آج ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ ہے تیسرے نمبر پر ہے المتا امام مالک ایک ہزار سات سو بیس روایات کا مجموعہ چوتھے نمبر کے اوپر ہے جامعہ ترمزی تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ ہے پانچویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابی داؤد پانچ ہزار دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ چھٹے نمبر کے اوپر ہے سنن نسائی پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ ساتویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابن ماجہ چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ اور آٹھویں نمبر پر ہے مسند امام احمد ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس احادیث کا مجموعہ یہ آٹھ کتابیں ان میں آٹھ میں بھی پہلی دو کتابیں جو ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہیں اور بلکہ میں ایک فکرہ بولتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر اور عام کے بعد اس سے زیادہ اتھینٹک چیز ہی کوئی نہیں ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں اس لیے ان کی کتابوں کو ہم کہتے ہیں صحیح ہین دو صحیح ترین کتابیں اور جس پہ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں متفقن علی حدیث ہے اس روئے زمین کے اوپر بخاری اور مسلم جس پر متفق ہیں قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک چیز وہی ہے اور الحمدللہ میرے جتنے لیکچررس ہیں اس میں نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ جو میں حوالے دیتا ہوں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور اکثر ان میں سے بھی متفقن علیہ احادیث ہوتی ہیں دوسری چیز اس کے اندر پوائنٹ نمبر ٹو کے اندر ہی وعلیکم السلام پوائنٹ نمبر ٹو میں ہی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں پہلے تین سو سال کے اندر لکھی جا چکی تھیں جن تین سو سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ان تین سو سالوں کے اندر یہ آٹھ کتابیں لکھی جا چکی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو جمع کرے تو تین سو گیارہ تو تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر تمام کے تمام آئما جنہوں نے احادیث کی یہ آٹھ کتابیں جمع کی ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی پہلے نمبر پر امام بخاری دو ہجری میں فوت ہوئے دوسرے نمبر پر امام مسلم دو ہجری میں فوت ہوئے تیسرے نمبر پر امام مالک ایک ہجری میں فوت ہوئے چوتھے نمبر پر امام ابویسا ترمزی رحمۃ اللہ علیہ وہ دو ہجری میں فوت ہوئے اس کے بعد جو ہے امام ابو داؤز رحمۃ اللہ علیہ وہ دو ہجری کے اندر ٹو ہجری کے اندر ہوئے اس کے بعد جو ہے سورم نسائی کے جو اتھر ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ تین سو تین اجری میں فوت ہوئے ہیں یہ واحد امام ہیں جو تین سو سے اوپر گئے ہیں لیکن تین سو گیارہ کے اندر ہے تین سو تین اور پھر ابن ماجہ جو کہ فوت ہوئے دو سو تہتر کے اندر اور پھر امام امبل جو دو سو اکتالیس کے اندر تو ان کے میں نے پورے نام یہاں ذکر نہیں کئے میں نے صرف اس کا سرسلی بیان کیا پچھلے لیکچر میں, میں میں نے ان کی پوری کنیت کے ساتھ نام بھی جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیے تو پہلے تین سال کے اندر قرآن اور صحیح احادیث جمع ہو چکی تھی الحمد امت اس کے اوپر متفق ہے اور یہ تمام مقابلے فکر جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعوی کرتے ہیں خواہ بریلوی ہوں خواہ دیوبندی ہوں خواہ اہل حدیث ہوں وہ اس چیز کو مانتے ہیں ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کو اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں جو شخص بھی موضوع حدیث کو یا کسی ضعیف روایت کو یا کسی بزرگ کے کول کو یا کسی محدث کے کول کو یا کسی امام کے قول کو پیش کرے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل پر ہے اس کے اوپر میں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا آج میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن اور سنت رسول حدیث رسول کے مقابلے میں اپنے مولویوں جوگیوں اور صوفیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کے اندر دوسرا پوائنٹ پوائنٹ نمبر تھری کے اندر کہ جو لوگ قرآن اور صحیح احادیث کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے پیچھے چلیں گے قیامت والے دین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے محروم ہو جائیں گے اس پہ میں نے احادیث بہاری اور مسلم سے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سخ سخن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور قرآن پاک میں سورت الفرقان کے اندر آتا ہے آیت نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس تیس پڑھ کے دیکھیں انیسواں پارا پہلا سفح کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اکاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور رسول اللہ کہیں گے کہ رسول یا ربی انتل قرآن محجور اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں سے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اپنے عقیدے بنانے شروع کر دیے تھے قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے اور جس کی شکایت امام کائنات سید والآخرین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین سعید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شکایت قیامت والے دن لگا دیں گے اس کی شبہت کون کرے گا یہ تین پوائنٹ میں نے کنکلوڈ کر دی اب انشاءاللہ تعالی آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اسلاف کا نظریہ اسلام اور اسلاف سے مراد پہلے تین سو سال کے مسلمان تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پریکٹیکل ایگزیمپل سے بتاؤں گا کہ پہلے تین سو سال کے مسلمان ان کے اندر بھی ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ کرام کیونکہ ان کے لئے تو قرآن میں بشارت موجود ہے رضی اللہ عنہم و ردعن ہوں اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو ان کی ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ آتے ہیں ہمارے پہلے اسلاف کے اندر ان کی ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ جب بھی ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ بتایا جاتا تھا اور وہ کوئی اپنا مسئلہ چینج کر چکے ہوتے تھے تو وہ فوراً رجوع کر لیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے نہیں مجھے نہیں غلطی لگ سکتی وہ کہتے تھے میں غلطی پر تھا میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں تو یہ ایگزامپل دینے سے پہلے میں ایک دو چیزیں ضروری آج کے لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں کہ ہمارے پورے دین کی عمارت جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر کھڑی ہے اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دین اسلام کی سٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اس چیز کو بالکل کلیئر کٹ ہمارے ذہن میں انہوں ہونا چاہیے پرانے پاک میں اس کے اوپر بڑی زیادہ آیات ہے لیکن میں دو مین آیات آپ کو بتانے لگاؤں تاکہ اگلی چیزیں ہمیں سمجھانی شروع ہو جائیں سورہ آل عمران کی اکتیس نمبر آیت کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے ال تم تو شون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم دعوے دار ہونا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو کہو کہ میری تباہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور دوسری آیت ہے سورت النساء کی اسی نمبر آیت الرَّسُولَ فَقَدْ ابا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا صحیح احادیث سے اور اللہ تعالی کے احکامات قرآن پاک سے پتہ چلیں گے ان احکامات کو پورا کس طریقے پہ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلیں گے اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جو آیت تھی جس کے اوپر ہم نے یہ پوٹ کرنا تھا صورت النسا کے اندر 59 نمبر آئے ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اے آمنوا اللہ و عطی ومرہ رسول ان کم تم تن بلا وومل آخر ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو مگر اوپن لیسنس نہیں ہے حکمران کے لیے آپ اسے اس اختلاف کر سکتے ہو چاہے وہ حکمران استاد کی شکل میں ہو چاہے خلیفت المسلمین کی شکل میں ہو چاہے کسی امام کی شکل میں ہو کسی محدث کی شکل میں اختلاف کرو گے جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو فرد الا و رسول تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کون پلٹائے گا ان کن تم تو منون بلّہ آخر اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے تب رسول اللہ کو تم حاکم مانو گے اپنے فیصلے میں اللہ کو حاکم مانو گے تو اسی آیت کے تحت فا ان تنا فا ردو اللہ رسول ان میں آج آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اور سب سے پہلی اگزامپل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ سے دوں گا اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس حدیث کو اگر ہم لے لیں تو ہمارے کئی مسائل کلیئر ہو جائیں گے یہ حدیث موجود ہے جی سونن دارمی کے اندر امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 255 سو ہجری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابوداؤد کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں امام نسائی کے استاد ہیں صحیح سطح میں چار اماموں کے استاد ہیں امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح مسلم کے اندر سیونٹی ون روایات سیونٹی ون احادیث امام مسلم بن حجاج کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہیں اپنے استاد سے 71 روایات وہ میں نے آڑ کتابیں جو گنوائی تھی. ان کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ یہ والی کتاب ہے سنن دارمی. سنن دارمی کے مقدمے کے اندر صحیح حدیث ہے سنن دارمی میں ضعیف روایات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں کہ امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ جابر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سعیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں سیدنا عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ترار کے کچھ صفے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا جلال کی وجہ سے غصہ آ گیا آپ کو تو سعیدنا ابوکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے سمجھدار تھے انہوں نے یہ فوراً جب چیز ابزرو کی تو انہوں نے کہا اے عمر تیری ماں توجے گم پائے یہ عرب کا محاورہ تھا جب غصے میں بولا جاتا تھا تیری ماں توجے گم پائے تو دیکھ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جلال میں ہیں تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ تو نے ترات کے صفے اٹھائے ہوئے ہیں تو فورا کانپنے لگ پڑے وہ کہنے لگے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبیا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اشاد فرمایا کہ اے عمر کیا قرآن کے بعد بھی کسی اور چیز سے ہدایت خدا کی قسم یہ تو تم نے تراد اٹھائی ہوئی ہے موسا علیہ السلام خود بھی اس وقت دنیا میں اتر آئے اور تم مجھے چھوڑ کے موسا کی پیروی شروع کر دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور وہ بھی دنیا میں اگر اترے تو ان کو بھی میری تباہ کے بغیر کسی اور چیز کا چارہ نہیں ہوگا اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو شخص اپنے آپ کو ہنفی کہے اپنے آپ کو جعفری کہے اپنے آپ کو شافعی کہے مالکی کہے ہمبلی کہے وہ فیصلہ اپنا خود اس تصویر میں اپنا رخ خود دیکھ لے کہ جب اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ال العزم پیغمبر موسا علیہ السلام کی پیروی کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر گمراہی کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے تو یہ ہمیں اپنا انالیس کرنا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھے کے ٹریک دیا تھا امت کو اور انہوں نے کیسی پیاری تربیت صحابہ کرام علیہ امردوان کی کی اسی لیے صحابہ کرام علی امردوان جب کسی دوسرے صحابی میں کوئی غلطی دیکھتے تھے فوراً اس کو ٹوک دیتے تھے نہیں نہیں نہیں نہیں ایسے کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں وہ بھی آگے کہتا تھا اچھا مجھے نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا ہوں کیوں کہ یہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسال اسلام بھی اتر اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تم گمراہ ہو جاؤ گے اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل اگزامپل صحابہ کرام علی امردوان سے تو پہلی اگزامپل ہے صحیح بخاری سے اب میں اس کو دوسری اگزامپل کہہ رہا ہوں پہلی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی ٹوٹل میں نے دس ایگزامپل آپ کو بتانی ہے تو دوسری ایگزامپل ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی ایک چیپٹر ہے غزلوں کے بیان کے اوپر اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی آپ کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آنی تھی وہ آپ کو آ گئی اس کے بعد آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر مجمع لگا ہوا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تقریر کر رہے ہیں اس مجمع میں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا آپ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور ان کا کچھ اجتہادی غلطی بھی تھی کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے بشارت دی نا کہ روم بھی فتح ہوگا ایران بھی فتح ہوگا یہ بڑی بڑی سپر پاورز گریں گی تو حضرت عمر اس سے یہ رزلٹ نکالتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہی ہوگا لیکن یہ تو ہوا بعد میں عظہر عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا اور اس کے بعد روم اور باقی رشیا سارا اظہر بائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فتحات ہوئی تو انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا تھا اس لیے وہ کہتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ فوت نہیں ہوئے یہ ابھی ایسی کنڈیشن میں گئے جیسے موس علیہ السلام کو پہ چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے اچھا اب یہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور تلوار اٹھائی ہوئی تھی عظرت عمر نے کون نزدیک لگے اب سب لوگ ان کی لا رہے ہیں وہ کازیق عمر کیا کر رہے ہو عمر ان کی بات ہی نہیں سن رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجمعے کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم میری بات سنو تو چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت بہت زیادہ تھی صحابہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسئلے پہ ان کو کھڑا کیا صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے تو صحابہ رام نے حضرت عمر کو ان کے حال پر چھوڑا اور سیدہبکرسدیک رضی اللہ تعالیٰ عہوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر سیدہ ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا انتہائی گستاخانہ افار جوک میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جو لوگ غلو کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ اس خطبے کو اگر سن لیں تو وہ کہیں گے یہ بڑی گستاخی کیا جاتا وہ وکر نے لیکن یہ صحیح بخاری میں سے میں پڑھ رہا ہوں اور راوی جاور بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ پہلی بات کی کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی کرتا تھا صحابہ کے زمانے میں بتائیں نہیں کرتا تھا یہ کیوں انہوں نے کیس فرض کیا یہ ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ جس کو موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو برزر ہی حیات دے دی لیکن اس حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے اس میں ہم اپنی طرح سے اکل نہیں لڑائیں گے بس وہ زندگی ہے حیات ہے وہ کس طرح کی ہے شہداء کی بھی ہے امبیا کی بھی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے جب یہ خطبہ دیا نا سیدنا عمر فاروق اب حضرت ابو بکر سیغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو انہوں نے ساتھ پھر قرآن کی آیت کوٹ کی جو غزوہ عہد کے وقت میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ افواہ پھیل گئی تھی وہ آیت انہوں نے تلاوت کی وما محمد رسول سورہ علیہ عمران آیت نمبر 144 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلط مل قبل رسول اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اف اتا اگر ان کو موت آ جائے او قلب تم آلہ آبی یا یہ قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں جنگ کے اندر تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور جو نہیں پھرے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو شکر کرنے والوں کو جزا دے گا یہ سوریہ عالمران کے ایک سو نمبر انہوں نے ف ان فی شی ان فا اللہ و رسول کے تحت حضرت عمر کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے آیت کوٹ کی حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن بھی نہیں تھے اٹھا رہے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی جڑ سے نیچے گر پڑے اور کہا کہ ابو بکر تم نے میری اصلاح کر دی آج کا کوئی مولوی ہوتا نا وہ کیا کرتا کبھی بھی نہ مانتا یہ تھا صحابہ کرام ہمارے اسلاف کا عقیدہ کہ وہ کس طرح فی شعین فرد اللہ و کے تحت جب ان کو آیت پتہ چلتی تھی وہ فوراً اپنے آپ کو رجوع کر لیتے تھے حدیث پتہ چلی رجوع کر لیا اچھا اس کے بعد اس حدیث کے اندر جابہ بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس کے بعد اس دن اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا نہیں لیا گیا ہر صحابی دوسرے صحابی کو یہی عیت سناتا تھا وما محمد ان اللہ رسول قطخل میں قبل رسول یہ والی آیت سناتا تھا تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے دین سے الٹے قدم نہیں پھرنا کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کلمہ نہیں پڑا تھا ہم نے تو اپنی ذات کو خود آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں سرغرو کرنے کے لیے کلمہ پڑا تھا اللہ کی توحید مانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا وعدہ کیا تھا یہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے تھے ایگزامپل نمبر تھری کے اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری میں چیپٹر ہے کتاب المناقب اور صحیح مسلم کے اندر چیپٹر ہے کتاب الفضائل اس کے اندر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نقوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اچھا حضرت عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ گنگنا رہے ہیں شعر تو حضرت عمر نے بڑے غصے سے یوں دیکھنا شروع کر دیا ان کی طرف تو حسان صابت نے ان کے غصے کے غصے جواب میں اتنا روب تھا حضرت عمر کا اس کے باجو انہوں نے کہا عمر مجھے اتنا تیکھی نظریں کر کے نہ دیکھ تج سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں موجود تھی اور میں ان کی موجودگی میں شعر پڑھا کیا کرتا تھا آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اب حضرت عمر تھوڑے سے جو ہے نا وہ شرمندہ ہوئے ان کا اس پر دعائی لا ان کا یہ ابو ابوریرا بیٹھے میرے پاس حضرت ابو ریرا سے پوچھا ہے عمر حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو ایرا بتاؤ ایسی بات ہے. ان کا حضرت ابو ریرا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناتیہ شیر پڑھا کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی اہل جب کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما <تصفح> کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے دعا کی جب یہ حضرت عمر نے بات سنی تو فوراً شمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے اب دیکھیں حضرت عمر نے بھی ایکسپٹ کیا اور حسن بن صابت نے بھی حضرت عمر کے غصے کی پرواہ نہیں کی ہے ان کو یہ کلیئر کٹ بتا دی ہے ایگزامپل نمبر فور سنن ابی دعود کے اندر کتاب الفرائض چیپٹر کے اندر اور جامعہ ترمزی میں کتاب الدیات چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے اندر یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ شوہر کی جو دیت ہے اس میں سے اس کی بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا دیت یہ ہے کہ شور کو کسی نے قتل کر دیا تو جس نے قطر کیا ان سے دیت لی جاتی ہے اونٹوں کی شکل میں پیسے کی شکل میں رقم کی شکل میں تو وہ کہتے تھے کہ بیوی بی کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا باقی رشتہ داروں کو ملے گا اچھا اب یہ ان کا اتحاد تھا اس چیز کی خبر جب ایک صحابی کو پہنچی ان کا نام تھا سیدنا دہات بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کو ایک لیٹر لکھا خود نہیں آئے ایک لیٹر لکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ جو فتوا دے رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا اشیم دبابی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی دیت کا حصہ ان کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلوایا تھا اور آپ اس کے مخالف فتویٰ دے رہے ہیں تو حضرت عمر کو جب یہ لیٹر پہنچا تو انہوں نے کہا میں اپنے فتوے سے بٹوجو کرتا ہوں انہوں نے اس کو جو کیس ان کی بارگاہ میں آیا تھا ان کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو بھی بیوی کو بھی حصہ دیا جائے ایگزامپل نمبر فائیو ایگزامپل سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان المتوفا انسٹھ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما المتوا چوہتر ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تریسٹھ سال تک زندہ رہے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر ہیں سیدنا انس بن مالک ربی اللہ تعالی المتوفی ترانوے ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہیں سیدہ عائشہ ربی اللہ تعالی انہا یہ 58 ہجری میں فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سینتالیس سال تک زندہ رہیں پانچویں نمبر پہ ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ چوہتر ہجری یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 تھری تک زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے ان کے ذریعے سے پہنچا اور چھٹے نمبر کے اوپر ہیں سعیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ 68 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 57 سال تک یہ زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے پہنچا تو یہ چھ صحابہ جو ہیں تقریباً احادیث کے ذخیرے میں فورٹی سے زیادہ احادیث ان چھ صحابہ سے مر ہیں ان میں بھی پہلے نمبر پہ کون ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر تو اصل میں عبداللہ بن عمر کا میں تعارف کروانا چاہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں اسلام کے اندر ان کو شہدائی سنت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مطابقت کرتے تھے کہ حج کے سفر کی حدیث پڑھیں بخاری اور مسلم میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مبارک روکا تھا وہاں یہ اونٹ بھی روکتے تھے کہتے تھے نبی نے روکا ہے حالانکہ دین کا ایسا نہیں تھا اتنی مطابقت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا آندہ ان کی کچھ ایگزامپل آ رہی ہیں کہ وہ اس معاملے میں کتنے اسٹرکٹ تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الفضائل رجول عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے کس نے گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نیک مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا رجول ان اور واقعی وہ رج الح تھے وہ نیکی کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے ابھی آپ کو پتہ چلے گا جامعہ ترمزی میں چیپٹر ہے ابواب الحج اس چیپٹر کے اندر حجت تمتو کے بیان میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے حجت تمتو یہ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں 99% نائن مسلمان حجت متو کر رہے ہیں حجت متو یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر دیا جائے یہاں سے ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے جانتے ہیں وہاں جا کے ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں کیونکہ حج کے دن ابھی کافی پڑے ہوتے ہیں اسی طرح جو بعد میں جاتے ہیں والے مدینہ شریف جاتے ہیں جو بہت پہلے چل جاتے ہیں پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ سے عمرے کا حج عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں تو عمرے کا احرام کھول دیا جائے پھر حج کے جب دن آئے آر ضلحجا تو پھر دوبارہ حج کے لیے جو ہے وہ احرام بند آ جائے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں پولیٹیکل ڈیسیجن لیا سیاسی ڈسیزن تھا ان کا کہ حجت متو کوئی نہیں کرے گا کیوں وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ حجت متو کرتے ہیں عمرہ بھی کر کے حج بھی کر کے چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ سے آیا کریں حج آپ اسی طرح ہی کیا کریں حجت متو نہ کیا کریں آج والا صاف تو نہیں تھا نا کہ فلائٹس چل رہی ہیں ایئر لائنس چل رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ پاکستان سے ہر سال عمرہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پورا سال بھرا رہتا ہے اس وقت تو لوگ اتنا مشقت سے سفر کرتے تھے اور اتنا اسلام بھی پھیلا نہیں ہوا تھا تو یہ ڈسین انہوں نے کیا اب آپ کو یہ ساری بیک سمجھ آئی اب آپ کو یہ روایت سمجھ آئے گی جامع مزید ابو ابو الحاظ چیپٹر میں عبداللہ بن امر ردی اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا شام کا رہنے کہ حجتمت کہ آپ کے والد تو روکتے ہیں سے کتنا پیارا فکرہ بولا انہوں نے یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ارشاد فرما دیں اور میرا باپ عمر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی کتنی گسا ہی کی اپنے والد کی اس شخص کی جس کو کہا گیا ہے کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن وہی ہے فائن فی شعین فردو اللہ و اس نے کہا ظاہرہ وہ بھی مومن تھا کہنے لگا کہ حضرت رسول اللہ کی بات ہی مانی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے ہم نے خود کیا ہے حج تمتو اور میرے باپ کو بتا دو جا کے یہ چیز کہ میں اور میرے ساتھیوں نے حج تمتو کا ایرام باندھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا تو نہ ابو بکر کی بات چلے گی نہ عمر کی بات چلے گی تو اگر ابو بکر اور عمر کی بات نہیں جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو اماموں کی وہ باتیں کہ جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان تک احادیث پہنچی نہیں تھی ہم ان کو جو ہے وہ اس نے دھیان رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیسے مان لی جائیں گی اچھا اس کے بعد اگزامپل نمبر چھ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کتاب الہر چیپٹر کے اندر سیم کیس ہے سعیدنا علی کا اور سعیدنا عثمان کا سعیدنا عثمان غنی نبی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور کے اندر حجت متوں پہ پابندی لگا دی تو سعیدن علی کو کسی نے جا کے بتا دیا سہیدن علی نے جو ہے وہ خط لکھا تم عثمان غنی کو کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے علی جو تم نے کرنا ہے نا وہ کر لو یہ میں نے ڈسیزن کیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت کو پورے کرتے ہوئے اور کسی بھی شخص کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حجت متو کا ارادہ کرتا ہوں حجت متو کیا انہوں نے آج الحمدللہ پریکٹیکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے کہ حجت متو کے خلاف جو ڈسین تھا پولیٹیکل چاہے وہ سیدنا عمر کا تھا یا سیدنا عثمان کا تھا وہ پریکٹیکلی فیل ہے کیونکہ کوئی بھی حجتمتو سارے لوگ مسلمان کر رہے ہیں 99% مسلمان حجرت متو ہی کر رہے ہیں حج کران حجراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکلی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا اگزامپل نمبر سیون جامعہ تر میں کتاب الحدود چیپٹر ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ عز الکریم نے اپنے دور کے اندر کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے مرتد ہو گئے تھے تو ان کو زندہ جلوا دیا جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ عز الکریم نے مرتدین کو زندہ جلا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے علی یہ تم نے کیا کیا یہ سزا تو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو جلائے گا دوزت کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جلایا نہیں کرتے تھے مرتد کو بلکہ قتل کروایا کرتے تھے یہ تم نے غلط کام کیا تو حضرت علی نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی آندہ میں ایسا نہیں کروں گا میں اللہ تعالی کی طرف رجوعات فرد اللہ و رسول اگزامپل نمبر ایٹ جامعہ ترمزی میں ابواب الاستیزان و الآب چیپٹر ہے یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس حدیث کے اوپر اگر میں لیکچر دوں نا تو ایک گھنٹہ اللہ سے چاہیے یہ حدیث جو آنے لگی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اس اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ علی رسول اللہ اللہ کی تعریف اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلط کام کیا اس نے نہیں لیکن اب سنیں نہ کیا ہوا عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تم نے ساتھ سلام کیوں پڑھا اس نے کہا حضرت میں نے تو درود ہی پڑھا آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا کہ ہم چھینک پر کہا کریں الحمدللہ یا الحمدللہ الحمد کل حال میں تم سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوں لیکن اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نی. نہیں فرمایا تو جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم نہیں فرمایا وہ ہم نہیں کر سکتے اس کو لاجیکلی بھی سمجھیں کہ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہوئے مسجد میں جانے کی دعا پڑھ سکتے نہیں کیونکہ مسجد میں جانے کی دعا مسجد میں جانے کے لیے آپ کو کہ جی دعا ہی ہے قرآن میں تو آیا کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تو دعا کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں جس طرح مرضی مانگ لی جائے ایسا نہیں ہے اسی طرح ہم مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھیں گے تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتائی ہے اس میں نہ ہم کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے لہذا اگر کوئی چیز, شخص اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یار یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس پہ یہ نہیں کہہ چاہیے گسا کے رسول ہو گیا یہ تو دروت کا ہی من ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے درود کے من کرنی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ مائنس کریں گے ورنہ ہم کو زیادہ کلمند بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہی ہماری محبت رسول عشق رسول کا تنازع ہے تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی شخص کو حجت نہیں مانیں گے کیوں کہ ہمارے نبی کی اللہ نے گارنٹی دی ہے قرآن میں صورت النجم کی شروع کی آیات ہیں ماں بل ساحب وما گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا زندگی میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو ہمارے مرشد وہ ہیں مرشد اعظم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم خواہ بری لگے خواہ اچھی لگے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا تو یہ چیز آپ کو آگے مزید کلیئر ہوگی اگزامپل نمبر نائن کے اندر صحیح مسلم کے کتاب المان چیپٹر میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دیکھیں سارے عبداللہ بن عمر چل رہے ہیں اسی لیے میں نے ان کا پہلے تعارف اتنی ڈیٹیل سکھا ہے وہ ان کے پاس ایک شخص آیا وہ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم رکھو نمبر تین زکوۃ دو نمبر چار روزے رکھو رمضان کے نمبر پانچ استطاعت ہو تو حج کرو اب اس نے آگے سے کاؤنٹر کیا کہ یا حضرت میں رمضان کے حج کروں اور رمضان کے روزے رکھوں فرمایا نہیں روزے رکھو اور حج کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی ترتیب سے کہتے ہوئے سنا ہے تو جو لوگ ترتیب نہیں چینج کرتے ہیں جو کہتے نہیں ایک جمع دو برابر ہے تین دو جمع ایک کو تین نہیں ہم نے مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جمع دو برابر ہے تین کیونکہ اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس طرح کی کیا سرائیوں کا جو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں بی یو ٹی کیا ہوتا ہے بٹ لیکن اسی اینالوجی پہ پی یو ٹی پٹ نہیں ہوتا پٹ ہوتا ہے آپ کو کریں بٹ ہے تو پٹ ہونا چاہیے نہیں ڈکشنری بتاتی ہے بی یو یو ٹی ٹی بٹ پی -یو -ٹی پٹ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ڈکشنری میں نے اس کے اوپر پیرا لیکچر اسی کے اوپر تھا کہ اسلام کی ڈکشنری قرآن اور صحیح حدیث ہے ہر معاملہ اس کے اوپر پیش کیا جائے گا جس کا میچ کرے گا اسی کی بات درست ہوگی ادروائز کیخری ایگزامپل نمبر دس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب ہر چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور امام مسلم اس کی کم از کم آٹھ روایتیں لے کے آئے ہیں حضرت کے پاس آئے حضرت عزبت کو چوما انہوں نے اور کہا کہ حضرت حزبت تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ اب اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پتھر کو چوم رہے ہیں اور یہ پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دیتا کون سا پتھر جو اس دنیا میں سب سے متبرک پتھر ہے تو جو قبروں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کا فتوا سامنے ہے وہ اگر ان کو اس حال میں دیکھ لیں تو کیا ان کے اوپر حکم لگا اپنی طرف سے جو ہے وہ جی وقت کو بھی تو چومتے ہیں تو سیدنا عمر نے کیوں چومتے ہیں ہاں اگر ہمارے مزار جتنے موجود ہیں ان کے پتھروں کو نبی نے چوما ہم آج تک تیار ہیں اور ساتھ کے ہاتھ میں ہے وَإِن اللَّهُ فَلَا اور اللہ تعالی کسی کو اگر ضرورت سے پکڑ لے تو اس کی ضرورت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا مگر اللہ و ایم سا بخرین فہو علاق الشیم قدیر اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تربیت ہوئی ہوئی تھی ان کی یہ صورت اللہ ہے آیا یونس میں بھی آتی ہے تو یہ صحابہ بہرام علی مردوان اصلاف اس طرح کی سینکڑوں موجود ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے میں نے اس کو بریفلی ارض کیا ہے اب آخر میں, میں کچھ چیزیں اس اعتبار سے کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپارٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تین سو سال کا مبارک دور جب ختم ہوا اور چوتھی صدی ہجری شروع ہوئی تو اس وقت پھر مسلمانوں پر ایک قیامت ٹوٹی کہ اماموں کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی میں پہلے بتا چکا ہوں شاول اللہ محد سے دلو رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1176 سو ہجری انہوں نے حجت اللہ البالغ میں یہ ساری بحث کی ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی ہے کہ اماموں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس وقت دنیا میں مشہور مشہور پانچ فکس چل رہی ہیں نمبر سیدنا امام محمد جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 148 سو یہ سب سے پرانے امام ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں ہم لوگ بات سمجھتے ہیں شاید یہ رابضی سے معذ اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثیں امام جعفر سے روایت ہے یہ جو حاج کی حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاج کا بیان جابر بن عبداللہ سے بخاری اور مسلم میں اس کے راوی امام جعفر ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا اور امام باقر کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا تو ان سے میں نے جا کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے جب ان کو پتا ہے وہ نبی نہ ہو چکے تھے آخری عمر میں تو ان کو جب پتا چلا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو انہوں نے میرے یہ سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھا اور یوں گھیرا اور بڑا مجھ سے پیار کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد میں سے ہو امام باقر امام باقر کون تھے امام زین العبدین کے بیٹے امام زین اللہ امام حسین کے اور امام حسین سعیدنا علی کے تو امام جعفر جو ہے یہ سب سے پرانے امام ہیں فک کے اماموں میں اور ان کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو یہ اہل سنت کے امام ہے البتہ اس وقت تو ان کے ساتھ فقہ جافری منصوب ہے یہ تعریف ہو چکی ہے یہ ان کی فقہ نظر نہیں آتی اس کے اندر کافی سارے مسائل قرآن اور حادیث کے خلاف ہیں دوسرے نمبر پر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت ان کا نام تھا المتوفا 150 سو پچاس یہ شگیر تھے امام جعفر صادق کے یہ ان کے شگیر تھے انہی کی تربیت کی وجہ آگے چلے اور انہوں نے فکر بنائی یہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھ جاتے ہیں جی بتایا جی فلاں پہلے کون امام تھا فلاں کون تھا تو سب سے پہلے امام کون تھا امام جافر ٹھیک ہے اگر اماموں کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے تو پھر پہلے فکہ جعفری کو مانا جائے تو ان کی بھی ایک فکر ہے فکہ حنفی جو تقریباً دو تہائی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کیونکہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب ہے نہیں ہے تو لوگوں نے ان کی طرف چیزیں منسوخ کرتی پچھلی دفعہ بتایا تھا سیدنا عیسا کا کیس ہے بالکل سیم اینالوجی ہے تیسرے نمبر پہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک جو ہے یہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں المتویٰ ایک سو ہجری ان کی بھی ایک فک ہے فکہ مالکی کہلاتی ہے وہ چوتھے نمبر پر امام محمد بن ادریس شافی رحمۃ اللہ علیہ دو 204 چار ہجری یہ امام مالک کے شاگرد ہیں ان کی بھی فکہ شافی مشہور ہے اور پانچویں نمبر پہ سیدنا امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 241 سو ان کی فک حمبلی ہے تو یہ پانچ کی پانچ فک اس وقت مشہور جو دنیا میں فک چل رہی ہیں وہ یہ پانچ فک ہے اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو پرسنلٹی ہے المتبفا دو سو اکتالیس ہجری یہ بڑی ڈومیننٹ ہے کیونکہ یہ جو ہیں انہوں نے جب پچھڑے فقوں کو سٹڈی کیا فک میں غلطیاں دیکھی جو تو انہوں نے اس چیز کا ڈیسیجن کیا کہ ہم امفسائز کریں گے حدیثیں کٹھی کرنے کے اوپر تو ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیاحت سطح کی چار کتابیں وجود میں آئی ہیں صحیح بخاری امام بخاری شگیر امام احمد بن حنبل کے امام مسلم بھی شگید ہیں امام احمد بن حنبل کے امام ترمزی بھی شگیدت ہے امام احمد بن حنبل کے اور امام ابو دعود بھی شگید تھا امام احمد بن حنبل کے اور امام احمد بن حنبل کی اپنی کتاب بھی ہے مسلم امام احمد تو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بتا چکا ہوں احادیث کی کتاب میں تو یہ فکر امت کے اندر اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجرت اللہ البالگاہ میں ہیڈنگ بنائی ہے امام احمد بن حنبل کی بلند شخصیت اور اہل حدیث بننے کی شرائط تو انہوں نے بتایا کہ اہل حدیث جو محدثین تھے پہلے تین سو سال کے مسلمان ان میں جو ڈامیننٹ پرسنالٹی ہے وہ امام احمد بن برحمبل کی پرسنالٹی ہے تو یہ اہل حدیث کا لفظ اصحاب الحدیث کا لفظ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اہل سنت و جماعت بھی اس کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں تو جس کا بھی معاملہ قرآن اور سید حدیش کے اوپر ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا خواہ و بریلوی ہو خواہ دیوبندی ہو خواہ حدیث ہو کسی بھی فرقے سے ہے اگر اس کے معاملات قرآن اور سید حدیث کے اوپر ہیں وہ اہل حدیث ہوگا وہ پہلے تین سو سال کے مسلمان جو اسلاف ہیں ہمارے ان کے عقیدے کے اوپر ہوگا تو اب چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ فکان حنفی چل رہی ہے اس کے میں صرف دو مسائل بنا کے اس کو بتا کے آپ کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اتنے دو قسم کے مسائل ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو آج ہم مان لیں تو ہم گمراوج ہیں پہلی اگزامپل سنیں کہ دُر مختار کتاب ہے فقہ حنفی کی جس کے آثر, آثر ہیں علامہ المتوفا دس سو اٹھاسی ہجری آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یہ بڑی مشہور کتاب ہے در مختار فقہ حنفی کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ جو ہے ہم ہنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے کیا لکھا ہم حنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں پچاس احادیث موجود ہیں مدینہ کے فضائل پر پورا چیپٹر باندھا فضائل مدینہ کے اوپر امام مسلم نے پچاس حدیثیں لے کے ہیں اور ان میں سے تیس حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور امام بخاری بیس احادیث لے کے آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر مدینے کے حرم ہونے پر مدینے کے فضائل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ احادیث جو ہیں متواترہ ہیں حدیث متواترہ احادیث کی ٹرمینالوجی میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کسرت سے صحابہ کرام نے روایت کیا ہو تو مدینہ کے حرم ہونے کی جو روایات ہیں سیدنا ابو ہریرا سے بھی ہیں سیدنا انس بن مالک سے بھی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ سے بھی ہیں سیدنا ابو سعید خدری سے بھی ہیں سیدنا صاحب بن نبی وکاس سے بھی ہیں اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ ردوان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مدینہ حرم ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کا کنکلوژ میں آپ کو بتانے لگا اللہ سے حادیث نہیں میں پورا کنکلوژ بتا رہا ہوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں کیا کچھ فرمایا پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سیدنا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما مدینہ کے سا کے اندر برکت عطا فرما یہ میئرمنٹ کے وہاں پہ پیمانے استعمال ہوتے تھے جس طرح ہم کلو کہتے ہیں یہ لیٹر استعمال کرتے ہیں اس میں برکت عطا فرما پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح گھول دے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھول جاتا ہے پھر فرمایا کہ دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ممور کرے گا مدینے کے دروازوں پر وہ دجال سے حفاظت کریں گے مدینہ کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس شخص پر جو مدینہ کے اندر بدعت کو جاری کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے مصائب کے اوپر پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت والدین والے دن اس کی شفاعت کروں گا اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا ہے صحیح بخاری میں اے اللہ مجھے موت دینا تو مدینے میں دینا اور اے اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو شہید بھی کیا اور مسجد نبوی کے اندر کیا ان کی یہ دعا قبول ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی کہ قربے کے کے اندر دین مدینے کے اندر اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کے اندر واپس الحمدللہ ہمیں پتہ ہے تاریخ دیکھ لیں انیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سانپ کو واپس جو ہے اجنبیت سے نکال کے دوبارہ مدینے کے اندر واپس آیا اور وہاں جتنی بدعت اور مشرکانہ افعال تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا بلکہ آپ کو حرانگی ہوگی 1925 تک خانہ تک کے اندر چار مسلح تھے آٹھ سو سال سے یہ بدت جاری تھی وہاں پہ چار مسلح آج بھی آپ فکا نفی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بیشتی زیور اٹھائیں دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی بھاری شریعت اس کے اندر لکھا ہے کہ جی چار مسلے ہیں فکا انفی والا مسلح جو ہے وہ بابل فتح کی طرف ہے وہاں آپ نے وہاں نا ہے اور وہاں کیا تماشے ہوتے تھے آٹھ سو سال سے جب ہنفی اثر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو شافی کہتے تھے اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا اور جب شافی پڑھ رہے ہوتے تھے اثر کی نماز تو وہ کہتے تھے ابھی تو ٹائم ہی داخل نہیں ہوا حفیع کہتے تھے یہ لڑائی جگڑا چلتا رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں واپس آئے گا اللہ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دین دو مسجدوں میں واپس آ جائے گا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر انیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ریولیوشن لائی اور وہاں پہ الحمد جو وہاں پر اس طرح کی خرافات تھیں وہ انہوں نے ختم کر کے چاروں مسلح اٹھا کے اور دیکھیں گے ان کی کتنی بدبختی تھی کہ یہ چاروں مسلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نہیں تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورت البکرا میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مسلح بناؤ اور یہ چاروں میں سے کوئی بھی مسلح مقام ابراہیم پہ نہیں تھا اب الحمدللہ مقام ابراہیم پر امام تابہ کھڑا ہوتا ہے اور بدت اٹھ اور میں سوچتا ہوں یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو غیر مسلم جتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں گیارہ ستمبر دو کے بعد چونتیس ہزار امیرکن دو مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں قرآن پڑھ کے اور اس سے لے کے اب تک سات سالوں میں روزانہ چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے یہ جب مسلمان ہو کے خانہ کعبے میں جا کے چار مسلے دیکھتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی شادی نہیں چھوڑ جاتے اس طرح ہوا بھی ہے کئی ملکوں میں جب ان کو بتایا کہ نہیں آپ نے اسلام بھی قبول کرنا ہے اس کے بعد ایک اور چار بندے ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے آپ نے ایک حنفی پہنچے ان کا نہیں وا ارفا ایمان لے کے آنا پھر شافی پہنچے ان کا نہیں, نہیں نہیں نہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے کہ باقاعدہ پریکٹیکلی جپان کے اندر ہوا ہے سعودی عرب سے کتاب نکلی اس میں میں نے پڑھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ یہ کتنا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ برکت دی اور دین جو ہے واپس مدینے کے اندر آ گئے تو اب حدیث متواترہ کے انکار کو فرا ہے جو آج مدینہ کو حرم نہیں مانتا نا ان حدیث کے باوجود وہ کافر ہے کیونکہ حدیث متواترہ کا انکار ہے لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ یہ مدینہ حرم نہیں ہے لیکن آج الحمدللہ فقہ حنفی کے لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا مسئلہ غلط تھا اور رجوع کر لیا اس وقت دیوبندی بھی مدینہ کو حرم مانتے ہیں بریلوی بھی بلکہ بریلوی آپ کو پتہ ہے مدینہ مدینہ ہی کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ ان کا دل تک بھی پہنچ جائے کہ مدینے کی جو مدینے والی سرکار کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی حرزہ جاں بنائیں خالی شہروں کے ساتھ نسبت نہ کریں اچھا دوسری ایگزامپل ہے موتا امام مالک کے موتا امام محمد امام محمد شگید امام منیفا کے انہوں نے کتاب لکھی الموتا امام محمد اس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے ایک ہجری میں ایک سو ہجری میں 189 تو انہوں نے موتا امام محمد میں لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ مکرو ہے اور زمانے جہالیت کی رسم ہے انہوں نے بھی لکھا ہے اور فتاوا علم گیری نظام الدین صاحب ایک ان کے فکر کے عالم گزرے انہوں نے لکھی ہے 1157 میں مفوت ہوئے اس میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ مکرو ہے عقیقہ کرنا اور زمانے جہالیت کی رسم ہے جبکہ صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے کتاب القیقہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے عقیقے کے لیے خون بہاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے گندگی کو دور کر دے اور جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کرو ساتویں دن پھر بچے کا نام رکھو لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو لڑکی کی طرف سے ایک بکرا کرو اور پھر بال بھی منوانے کے بعد اس کا نام بھی رکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ گندگی کو دور کرتا ہے بلکہ جامعہ ترمزی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اس کی صحت بحال ہوتی ہے اور اس سے تکلیف دور ہوتی ہے اب یہ کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہم ہمارا حسن دان یہ غلطی اس لیے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچی نہیں تھیں یہ عادیث پہنچی نہیں تھیں تو آج الحمدللہ اس وقت بھی چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہو وہ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں لیکن وہ بھی عقیقہ کرواتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر ان کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہنڈریڈ مقلد نہیں کسی امام کے بلکہ ہم جو چیز بھی حدیث کے خلاف آئے گی قرآن کے خلاف آئے گی ہم اپنے امام کا کول چھوڑ دیں گے جب یہ کول پریکٹیکلی چھوڑ چکے ہیں وہ تو باقی چیزیں بھی جو فقہ حکیم میں خلاف سنت ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو اب میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا یہ میرے تینوں لیکچر جو ہیں ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ خود تحقیق کریں کہ کون سے لوگ حق پر ہیں کون سے مسائل حق کے اوپر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ حق ضرور ملے گا خدا کی قسم حق اتنا آسان ہے اور کرسٹل کلیئر ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ نکلے نا اس کو آج بھی پتا چل جائے گا کہ کون سا عقیدہ جو ہے مان علی و اصحابی پر چلتا آ رہا ہے پچھلے چودہ سو سال سے لیکن تحقیق ضروری ہے ہم نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہوتا ہے دس بندوں سے پوچھتے ہیں اسکول کیسا ہے آپ کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کسی ٹاٹ والے اسکول کا مشورہ دے دیں کہ جی اس, بچ, اس میں اسکول میں بچے کو داخل کراؤ ہم ان کی بزرگ کو جاؤ سائڈ پہ رکھ دیں کہیں گے کہ بزرگ ہیں لیکن عقل بھی تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا یہ کہیں گے اسی طرح میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر خریدنا ہے آپ جاتے ہیں دکان کے اوپر آپ اس کو کہتے ہیں یار مجھے میڈ ان جاپان کو دکھاؤ ٹیپ ریکارڈر میں نے خریدنا آپ اس کو کہیں گے یار یہ اس پہ تو میڈن چائنا لکھا اوکے نہیں یہ ویسے لکھا ہے میڈن جاپان ہے تو کیا خیال ہے آپ اس کی داڑھی اگر اس نے رکھی ہوئی ہے پکڑی کرنی ہوئی ہے تسبیح پڑھ رہے آپ اس کی بات مان جائیں گے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں یار تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے شرم نہیں آتی تجھے تو جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے اشیار ہیں کہ ہر للو پنجو کی بات نہیں قبول کرتے تو دین کے معاملے میں ہم اتنے چکے ہیں کہ فلاں نے فرمایا حضرت صاحب فرماتے ہیں فلاں بزرگ کی کرامت ہے فلاں حضرت صاحب نے لکھا ہے فلاں امام صاحب لکھتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں ہم اتنا دین کا مزاق ہمیں بنا لیا ہوا ہے ہو جی وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جی ان کو نہیں پتا ہوگا ان تک نہیں حدیثیں پہنچی ہوں گی تو ہم ان کو کیوں ایز اتارٹی پیش کرتے ہیں اتارٹی کون ہے اللہ رسول قرآن اور سید عدیث تو کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی غور باری کرنے کی اور میں نے بتایا اماموں نے اپنی گور جو ہے وہ باری ہونے سے بچا لیا ہے انہوں نے ایک ہی وکرا صاحب نے کہا اماموں نے چاروں امام پانچوں اماموں نے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن اور ندیز کے مطابق نہ ہو مخالفت میں ہو اس کول کو دیوار پہ مار دو اور مفتی کا فتوا اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک تمہیں ساتھ قرآن اور سعید سے دلیل نہ دے کہ یہ امام انگاہ فرماتے ہیں دلیل ان سے مانگے یہ گلے پڑتے ہیں تو یہ بات ہے کہ وہ امام اس معاملے میں بری ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ جو ہے ان کو اجر پائیں گے دوسری چیز میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی دائیں آنکھ میں جو ہے وہ تکلیف ہو دائیں آنکھ میں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں موقع جی آپ کی آنکھ کا علاج ہو جائے گا لیکن آپ کا بایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا اس کے لیے تو آپ کا کیا حال ہے اس کی ڈاکٹر کا کہیں گے نہیں یہ تو یہ تو ہے مجتحد ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کو ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ کے اندر علماء کو مانے علماء کی آنکھیں کم کر کے علماء کی تحقیق ہے علماء کو مانے تو وہ فصل الو اہل ذکر ان کن تم نا اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر ڈاکٹری کی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوگا ایسٹرانومی کی فیلڈ میں سائنٹسٹ ہوگا ایمریالوجی کی فیلڈ میں ایک ڈاکٹر ہوگا جیلوجی کی فیلڈ میں ایک جیولوجسٹ ہوگا تو اسی طرح اس میں بھی پھر ہمیں آنکھیں منگ کر کے اس کو ماننے چاہیے لیکن وہاں نہیں ہم مانیں گے ہم کہیں گے یار انسان کو عقل بھی تو ہے نا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور اس میں ایک بڑا آپ کو کی پوائنٹ بتا دوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر سورت النکبوت کی آخری آیت ہے ولدین جاہدو فینا دین نہ جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے اس کو ہدایت ہم ضرور دکھائیں گے لیکن کوشش شرط ہے. اور کوشش اسی صورت ہوگی کہ جب آپ سب فرقوں کی بات سنیں گے ایک بندہ ایران میں پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ پوری زندگی اگر راوضی علماء کو ملتا رہے گا شیعہ کو تو وہ تو پھر شرک کے اوپر ہی دنیا سے چلا جائے گا وہ کیام الدین کیا اس یا اللہ محنت بڑی تحقیق کی تھی علماء سے نہیں تو آج اگر کوئی دیوبندی ہے اس نے کیوں سمجھ لیا کہ میں صحیح ہوں کوئی اہل حدیث ہے اس نے کیوں سمجھ لیا کہ میں صحیح ہوں کوئی بریلوی ہے تو اس نے کیوں سمجھ لیا کہ میں صحیح ہوں وہ تحقیق کرے اور تحقیق یہ ہوگی یہ چابی ہے تحقیقی کہ آپ ہر معاملے میں ہر بندے کی اپینین پتا کریں اب بندے کہتے ہیں نا یار آپ نے تو چودہ پندرہ سال لگا اس پہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تو میں کہتا ہوں یار ایک مسئلے پہ تو تحقیق کر سکتے ہو نا آپ ایک مسئلے کو لے کے نکلو آپ صرف اس چیز کو لے کے نکلو کہ نماز کے اندر تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی ہے اور آپ چلے جاؤ بریلویوں کے پاس ہی آپ جس طریقے سے انگلی اٹھا رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے دیوبانی کے پاس چلے جائیں ارے جیسوں کے پاس چلے جائیں تین ہی فرقے جو الحسند و جماعت ہونے کا دعوی کر ہیں آپ جا کے تینوں کے دلائل دیکھ ہیں آپ کو اس ایک انگلی والے مسئلے سے ہی پتا چل جائے گا کہ کون بندہ اٹکل پچو چلا رہا ہے اور کون جو ہے وہ دلیل سے بات کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورت العام کی 116 نمبر آیت کے اندر کہ اس زمین پر بسنے والوں کی اکثریت یہ ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے مض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو چلاتے ہیں اور صورت النظم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیس نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے اور گمان جو ہے ہاتھ کے مقابلے میں کوئی شہ نہیں ہے اسی لیے صورت الحقاف کے پہلے رقو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے فرمایا یہ کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا آپ ان کو آپ ان کو کہیں کہ اٹکل پچو مت چلاؤ مجھ سے بحث کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے کرو یا امبیا کی وہیں میں سے کوئی علم چلتا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہو اس سے میرے ساتھ بحث کرو قرآن میں کئی جگہ آپ قل ہاتھوں برہانہ کم ان کو تم سادقین اینبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو اٹکل بچو نہ چلاؤ کہ فلان نے فرمایا فلان بزرگ نے ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں ہم نے تو اپنے ابا اجداد کو اسی مذہب پر پایا یہ تقلید یہی ہے نا اباؤ اجداد کو اسی مذہب پر پایا تو ابا اجداد کو اسی مذہب پر پایا یہی تو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے میں کتنی حیات موجود ہیں اس کے اوپر تو ہم تحقیق کریں ان اللہ اللہ ہمارے لیے رہیں کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول و منظور اور اس میں جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ آپ کے ذہنوں سے اس کو محف کر دیں اور جو میں نے حق بات کی وہ آپ کے دلوں کے اندر راچک فرمائے آخر میں ذکر و درود کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمٰۃ اللہ وسلم وطبات السلام علیہ کابی ورحمت اللہ وبرکات السلام علیہ ولا اباد الشد اللہ علیہ اللہ اشد المحمد ابدر رسول الحمد اللہ محمد و علیہ علیہ محمد طما صلیٰ علیہ ابرحم وعلیٰ علبرحیم النجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ محمد جمعبافت ابراہیم ابراہیم الن کا حمید المجیت جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں آتے ہیں اور وہاں بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جاتے ہیں قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس کے اوپر حسرت ہوگی اور جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تب بھی ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے ذکر و درود کیوں نہیں کیا اس لیے ہم اس چیز کو انشاءاللہ کیا کریں ماں علینا البلا جزاکم